بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ساتھیوں اور دوستوں میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں لیکچر 3 میں کچھ باتیں ہم وہ کریں گے جو لیکچر 2 میں کرتے آئے تھے لیکچر 2 میں ہم نے خاصی ڈیٹیل میں اور خاصی تمہید کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا تھا اس چیز کو دیکھا تھا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس سلسلے میں ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ایک کلاسیکل ڈیفینیشن بھی دیکھی تھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات چیت کی تھی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے ایک بہت ہی مستند شخصیت جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ انہوں نے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بتایا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا اس کے بارے میں بات کی تھی. اس کے چار حصے تھے ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہم گئے تھے اب میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا تیسرا رخ بھی بتاتا ہوں یا اس کو تیسرے طریقے سے بھی بتاتا ہوں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے یہ جو طریقہ ہے یہ وہ طریقہ ہے یا یہ وہ اینگل ہے کہ جو امپلیمنٹیشن اورینٹیڈ ہے مطلب یہ کہ اس میں یہ بتایا جائے گا ڈیٹا ویئر ہاؤس کس طرح سے بن جاتا ہے اور جب آپ یہ دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کس طرح بنتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس فرق کس طرح سے ہے جب ہم اس کی فرق کی بات کرتے ہیں تو فرق ہم اس کا دیکھ رہے ہیں ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے یا ایک ایم آئی اے سسٹم سے جس کو کہ آپ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بھی کہتے ہیں یا ای آر پی سسٹم سے جیسے کہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم یاد رکھیں کہ جو ای آر پی سسٹمز ہیں مختلف مارکیٹ میں اویلیبل ہیں بہت سے استعمال ہوتے ہیں ٹاپ فائیو ہنڈریڈ جو کمپنیز ہیں فارچون فائیو ہنڈریڈ ان میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں ہے یہ سسٹمز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ہیں لوکی پوری آرگنائزیشن کو دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں ہے تو ہم آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے تو ساتھیوں ہم اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں تو ڈیٹا ویئر ہاؤس جیسے کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے اٹ از اے بلینڈ آف مینی ٹیکنالوجیز مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک یا دو لوگ بٹھائے جو کہ کسی ایک چیز کے اسپیشلسٹ تھے سے وہ سی پلس پلس کے اسپیشلسٹ تھے یا وہ سیکوئل کے اسپیشلسٹ تھے کیوری اچھی لکھنی آتی تھی یا ڈیزائننگ اچھی کرتے تھے اور انہوں نے بیٹھ کے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنا لیا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کے لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے اور ایسی ٹیکنالوجیز چاہیے جو کہ ایک دو نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے اور مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے جب آپ نے مختلف ٹیکنالوجیز کو بلینڈ کرنا ہے ان کو ملانا ہے ان کو لا کے جوڑنا ہے اور ان کی جو حسین امتزاج ہے یا جس کو کہتے ہیں جس کو حسین سنگم ہے اس سے جو چیز بنے گی وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوگا تو اب میں اس طرح کروں گا کہ میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جس سے ڈیٹا ویئر ہاؤس رکھ کے سامنے بنایا جاتا ہے وہ کیا بلینڈ ہے ان ٹیکنالوجیز کا اور وہ امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے مطلب ہے. ہے کہ ہم اب اگلا قدم اٹھا رہے ہیں ٹورڈس ایکچولی چیز بنانے کے لیے تو ساتھ ہم اب اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں وچ از امپلیمنٹیشن آف دا ڈیٹا ویئر ہاؤس تو اس میں کیا چیز ہے جی پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے ٹیک ڈیٹا فروم ڈفرنٹ آپریشنل سسٹمس تو پتہ یہ چلا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایک آپریشنل سسٹم نہیں ہے دو نہیں ہے یہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں اور یہ جو آپریشنل سسٹمز ہیں یہ مختلف لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں چونکہ یہ مختلف لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں اس لیے اس میں ڈیٹا مختلف شکلوں میں ملے گا آپ کو ہو سکتا ہے ایک سسٹم میں آپ جینڈر کو جینڈر سے ریپرزینٹ کرتے ہوں جینڈر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کسٹمر کی جینس کیا ہے مرد ہے کہ عورت ہے ہو سکتا ہے دوسرے سسٹم میں اس کو آپ سیکس سے ریپرزینٹ کرتے ہوں کہ اس کی جینڈر کیا ہے مرد ہے کہ عورت ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں مختلف آپریشنل سسٹم سے ڈیٹا لیا جاتا ہے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ جو کہتے ہیں جی ایزیئر سیٹ دین ڈن ان تمام سسٹم سے ڈیٹا نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس میں بڑی ایفٹ لگتی ہے اور یہ ایسی کی بات نہیں کہ جیسے کہ آپ نے کدال لے کے تو آپ نے کوئی کھودنا شروع کر دیا اس کے لیے ذہن استعمال کرنا پڑتا ہے زین استعمال کر کے آپ کو ایسے ٹولس بنانے پڑتے ہیں یا اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو آپ کو خریدنے پڑتے ہیں کہ آپ مختلف آپریشنل سسٹم سے ڈیٹا نکالیں اور اس کو نکال کے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لے کے جائیں اس کو ڈیٹا ایکسٹریکشن بھی کہا جاتا ہے اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے تو پہلا ہمیں فرق یہ پتہ چلا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ہے وہ خود کوئی آپریشنل سسٹم نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کا اکاؤنٹنگ سسٹم ہے یا آپ کا ایسے سے فار ایگزامپل کوئی ایچ آر کا سسٹم ہے ٹھیک ہے جی یا جیسے کوئی آپ کا چیکنگ اکاؤنٹ سسٹم ہے ملٹیپل سسٹم سے ڈیٹا نکال کے ویئر ہاؤس میں جایا جاتا ہے تو یہ ایک فرق بتایا ہم نے ہاؤ اٹ ڈفرنٹ اور واٹ از اے ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈفرنس کی تو ابھی ہم اگلے سلائیڈز میں بات کریں گے دوسرا جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے فرق کیا ہے فرق کیسے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اف نیسی ایڈ relevant information from outside the company کمپنی سورسز مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ ڈیٹا ویئر میں صرف کمپنی کا ڈیٹا نہیں ہے کہ کمپنی کے مختلف برانچز میں پچھلے ایک سال میں دو سال میں تین سال میں کیا کچھ ہوا تھا صرف اس کمپنی کا ڈیٹا نہیں ہے بلکہ آپ نے ایکسٹرنل سورسز سے بھی ڈیٹا لے کے اس میں شامل کرنا ہے ایکسٹرنل سورسز میں ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے مختلف ڈیٹا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ فون کال کے ریٹس کیا ہیں اب آپ کی جو کمپنی ہے وہ تو فون کمپنی نہیں ہے مثال کے طور پہ تو وہ فون کے ریٹس تو باہر سے ملیں گے اسے یا جو کنورژن ریٹس تھے کسی کرنسی کے وہ کیا تھے پچھلے زمانوں میں یا ایک ہفتہ پہلے یا ایک سال پہلے وہ بھی باہر سے ملیں گے آپ کو تو آپ کو اگر آپ زور لگائیں محنت کریں کوئی پالیسیز انفورس کریں تو یہ تو آپ انشور شاید کر لیں شاید کے ساتھ کہ آپ کی اکراس دا کمپنی ڈیٹا ایک شکل کے اندر ہو لیکن جو ڈیٹا باہر سے آئے گا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کا لیکن اس کو لینا پڑے گا آپ کو ایکسٹرنل سورس سے آپ ڈیٹا لیتے ہیں تو ڈیٹا ویئر میں نہ صرف آپریشنل ڈیٹا اپنی کمپنی کے سورسز سے ہوتا ہے بلکہ باہر سے بھی لیا ہوا ہوتا ہے جب آپ نے یہ ڈیٹا لے لیا اپنی کمپنی کا بھی باہر سے بھی لے لیا آپ یقین کریں کہ اگر یہ ڈیٹا کنسسٹنٹ فارمیٹ میں ہوا ایک ہی فارمیٹ میں ہوا تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو اخبار میں خبر لگنا چاہیے یہ کوئی موضہ ہی ہوگا کہ ڈیٹا ایک کنسسٹنٹ فارم میں ہو بہت مشکل ہے اگر آپ ایک لوگوں کو کہیں بھی تو لوگ سمجھنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں یہ نہیں کہ کسی کی انٹینشن خراب ہوتی ہے سمجھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے اور چیزیں انفورس نہیں ہو پاتیں یا جو پالیسیز پہلے تھیں وہ پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو راول پنڈی اسلام آباد کے جو گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر تھے وہ پہلے آر آئی ہوا کرتے تھے آر آئی ٹھیک ہے جی آر آئی اس کے بعد وہ چینج ہو گئے اور وہ آر ایل ہو گئے اور اسلام آباد کے آئی سی ٹی ہو گئے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو رجسٹریشن کے جو ڈیٹا تھا اس کی جو فارمیٹی چینج ہو گئی اوور تو وہ ایک جیسی کیسے ہو سکتی تو اس کو آپ کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا آپ کو سارے ڈیٹا کو ٹرانسفارم کر کے اس شکل میں لانا ہوگا کہ اس کو استعمال کیا جا سکے اس کے بعد کیا جی انٹیگریٹ آل ڈیٹا ایز اے سنگل مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ نے ڈیٹا ٹرانسفارم نہیں کیا تھا اس وقت تک تو آپ ڈیٹا کو ساتھ رکھی ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ ایک آپریشنل سسٹم میں جو ڈیٹا ٹائپ تھی وہ ڈیٹ کے لیے کسی نے ٹیکسٹ استعمال کی ہوئی تھی ہو سکتا ہے اس کا کام اس پہ چل رہا تھا آل دو کہ یہ صحیح بات نہیں ہے اور ایک اور سسٹم ہے جہاں پہ جو ڈیٹا کی فارمیٹ ہے جو ڈیٹ کے لیے تھی وہ صحیح تھی لیکن ڈیٹ کی بھی کوئی پندرہ فارمیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں تو جب تک آپ نے ڈیٹا کا ٹرانسفارم نہیں کیا اس وقت تک اس کو آپ انٹیگریٹ ہی نہیں کر سکتے تو آپ نے ڈیٹا کو لیا آپریشنل ڈیٹا لیا اپنی کمپنی کا لیا آپ نے کمپنی کے باہر سے ڈیٹا لیا اس ڈیٹا کو آپ نے ٹرانسفارم بھی کیا پھر اس کو آپ ایک سنگل انٹیٹی میں لے کے آتے ہیں جب اس شکل میں یہ ڈیٹا آ جاتا ہے اس شکل میں لانے کے بعد آپ نے اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو ایسے میکنیزم بنانے پڑیں گے کہ وہ ایکس ایفیشنٹ ہو پرفارمنس اچھی ہو پرفارمنس کیا ایشو اس کے اندر بھئی پرفارمنس تو اچھی ہی ہونی چاہیے بات دراصل یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز میں چونکہ ٹیبل کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے رو کا ہیڈر سائز بہت بڑا ہوتا ہے یہ رو کے ہیڈر سائز کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ٹیبل ڈکلیئر کرتے ہیں ٹیبل کریٹ کرتے ہیں تو جو آپ بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کالم ہوں گے کون کون کالمس میں ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی اس کا سائز کیا ہوگا یہ ہیڈر کو ڈٹرمن کرے گا نہ صرف آپ کا ہیڈر سائز بڑا ہے یعنی کہ ٹیبل آپ کا ورٹیکلی بھی چوڑا ہے بلکہ ہوریزونٹلی بھی اس میں بہت ساری روز ہے تو جب آپ نے ایسے ٹیبل کو ایکسس کرنا ہے تو آپ کو ایسی ٹیکنیکس بنانی پڑیں گی اور آپ کو ایسی اس میں انڈیکسنگ کرنی پڑے گی اسپیشلائز انڈیکسنگ کہ ایکسس تیز ہو ایکسس تیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جواب گھنٹوں میں نہ آئے جواب گھنٹوں میں نہ آئے جواب سیکنڈز میں لانا بہت مشکل ہے مطلب ریزنبل کچھ ایک منٹس کے اندر آئے اس کے بارے میں ابھی ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے تو جب یہ ساری باتیں ہو ہیں تو اس کے بعد جب آپ نے ڈیٹا ایکسس کیا انڈیکس کے تھرو فاسٹ ایکسس کیا وہ کیوں کیا آپ نے اس لیے کہ جیسے میں آپ کو ابھی مثال بھی دوں گا آگے چل کے ایک سلائیڈ میں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر جو کیوریز چلتی ہیں ان میں جوائن انوالو ہوتا ہے اس میں آپ ٹیبل کو اٹھاتے ہیں ساتھ لا جوڑتے ہیں ایک ٹیبل کو اٹھاتے ہیں اس کو لا کے ساتھ جوڑتے ہیں جوائنز ہوتے ہیں یا بعض دفعہ آپ پری جوائنگ بھی کر لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کو آپ پہلے سے جوڑ کے رکھ لیں یہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو آپ وہ اسپیشلائز انڈیکسنگ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ٹیبلز کو جوڑ سکیں اور اس کا ایفیشینٹ جوائن ہو اور تیز جواب آئے جب یہ سب کچھ آپ کر لیتے ہیں جب یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ شکل میں آتے ہیں یا ڈیٹا ویئر ہاؤس اس شکل میں آتا ہے کہ اس کے اوپر آپ ایڈہک کیوریز چلا سکتے ہیں ایڈہاک کیوریز کے بارے میں میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں اس کے بارے میں مزید اور بات بھی ہوگی ایڈہاک کیوریز وہ ہیں کہ جن کا کوئی پری ڈیفائنڈ پیٹرن پہلے سے نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی کیوری کے بعد کون سی کیوری آئے گی یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کیوریز کے پیٹرنس تو چلتے ہوں لیکن اس کے بعد وہ پیٹرنز رپیٹ بند ہو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ میں کیوریز کا چینج ہونا کانسٹنٹ ہے یہ بات سنی غور سے آپ نے اگر نہیں سمجھ بات تو پوچھ لیا کریں سوال ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کی بات سمجھ گئی آپ کو کیوریز جو چینج ہوتی رہیں گی یہ بات پکی ہے یہ کانسٹنٹ ہے چینج از دا کانسٹنٹ تو ایڈاک کیوریز چلانی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اوپر اگر آپ کو ایک صاحب کہ آتے ہیں کہ جی یہ ڈیٹا ویئر لیکن اس پہ ڈاکیوریز نہیں چل سکتی تو معذرت کے ساتھ آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کلاسیکل ڈیفینیشن ڈسکس کی لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے چار حصے بھی بنا کے دیکھے کہ جی سبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے اس کے بعد انٹیگریٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد ٹائم ویریئنٹ ہوتا ہے اس کے بعد نان ولیٹائل ہوتا ہے یہ ڈیفینیشن دیکھی اس کو ڈسکس کیا اور اب ہم نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے جو امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے واٹ از اے ڈیٹا ویئر ہاؤس تو میرے خیال میں اب آپ کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہے اب جب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ واٹ از اے ڈیٹا ویئر ہاؤس تو اب, اب ہم باقی کے لیکچر نمبر 3 میں آپ کو بتاؤں گا میں مثالوں کی طرف سے مثالیں استعمال کر کے کہ یہ فرق کیوں ہے ہاؤ اٹس ڈفرنٹ جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے تبھی آپ اپریشیٹ کر سکیں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانا مشکل کیوں ہے ٹھیک ہے جی ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانا مشکل کیوں ہے یاد رکھیں کہ ایوری پرابلم از این اپرچونٹی اگر ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے آسان ہوتے اگر آسان ہوتے تو اس لوگ یہ کام بہت پہلے کر چکے ہوتے ٹھیک ہے جی ڈیٹا ویئر ہاؤس کی مارکیٹ بھی اتنی نہ ہوتی جو لوگ بنا سکتے ہیں ان کی بھی مارکیٹ اتنی نہ ہوتی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر جو کہ بات ہوگی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈفرینٹ کیسے ہے اور میں کوئی چار پانچ آپ کو ڈفرینس بتاؤں گا تو ہم اگلی سلائڈ کے اوپر آتے ہیں ہاؤ اٹس ڈفرینٹ تو یہ آپ کہتے ہیں یہاں عجیب سے میں نے بات لکھی یہاں پہ ہاؤ اٹس ڈفرنٹ بیکاز اٹس فنڈامینٹلی ڈفرینٹ تو یہ تو کوئی سرکولر لاجک لگتی ہے نا جی کہ یہ تو مطلب آپ ایک چیز کو اسی کے لے کے اسی کو لے کے استعمال کر رہے ہیں اسی کی ٹرمز میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو اس لیے یہ چیز لکھی ہے یہاں پہ کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک ڈیٹا بیس کے مقابلے میں یا ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے مقابلے میں یا ایک اینٹی سوری انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم کے مقابلے میں بہت فرق ہے اور وہ فرق کس طرح ہوتا ہے ایک سائیکل ہوتا ہے ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے بنانے کا یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے جب اس سائیکل سے اس سسٹم سے وہ چیز گزرتی ہے اس پروسیس سے گزرتی ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے پروسیس ہوتا ہے تو میں اب آپ کو جو اگلی سلائیڈ دکھاؤں گا اس میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ثابت کیا جائے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بہت فرق ہے ایک ٹریڈیشنل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنانے کے مقابلے میں ٹھیک ہے جی تو اب آپ جیسے وہ دیکھتے ہیں سلائیڈ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے اٹ اس فنڈامینٹلی ڈفرینٹ یہ فنڈامینٹلی ڈفرینٹ کس طرح سے ہے یہ اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے جی یہ اسٹارٹ اس طرح ہوتا ہے کہ بزنس یوزر سے اسٹارٹ ہوتا ہے یاد رکھیں جو بزنس یوزر ہے وہ ایک نان ٹیکنیکل بندہ ہے بزنس یوزر جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا جی ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی میرے پاس کچھ سوال ہیں مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے مجھے کچھ معلومات چاہئیں ڈیٹا تو ہمارے پاس ہے نا آئی نیڈ نالج اینڈ آئی نیڈ انفارمیشن تو وہ ان کو ایک ریکویسٹ دیتا ہے کیونکہ وہ تو پروگرامنگ نہیں جانتا اور اس کا پروگرامنگ جاننی بھی نہیں چاہیے تو آئی ٹی یوزر جو ہیں وہ اس ریکویسٹ کو لیتے ہیں اور اس کے بعد سسٹم انالیسس کا پروسیس شروع ہوتا ہے وہ سے سوال پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ان کا کام ہے کیسے کرنا ہے اور وہ یہ ریکوائرمنٹ انالیسز لینے کے بعد سسٹم انالیسز کرتے ہیں اور سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں جب وہ سسٹم ڈیزائن کر لیتے ہیں اور سسٹم کو بنا لیتے ہیں سسٹم بن جاتا ہے کوڈنگ ہوتی ہے اس کا ایک ٹریڈیشنل لائف سائیکل ہے اس میں ٹائم لگتا ہے خاصا ٹائم لگتا ہے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں ریسورسز مین پاور کے ہیں ریسورسز ٹائم کے ہیں ریسورسز پیسوں کے ہیں یہ سارے ریسورسز کمٹ ہوتے ہیں اور ایک سسٹم بنتا ہے اور اسے آئی ٹی پیپل رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں رپورٹس جنریٹ ہو گئی وہ رپورٹس جو ہیں وہ بزنس یوزر کو دے دی جاتی ہیں آئی ٹی کے لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا سسٹم ہے یہ سسٹم ہم نے بنا دیا ہے اب آپ اس کو یہاں پہ یہ بٹن دبائیں یہ مینو سلیکٹ کریں آپ اس طرح کریں اور آپ کے پاس جواب آنے شروع ہو جائیں گے رپورٹس آئی ٹی یوزر کے پاس سسٹم چلا گیا بزنس یوزر کے پاس جب سسٹم گیا آئی ٹی کے بنانے والوں سے تو انہوں نے وہاں سے اپنے جواب حاصل کرنے شروع کیا یہاں پہ فنڈامنٹل فرق سامنے آتا ہے میری بات غور سے سنے فنڈامینٹل فرق یہ آتا ہے کہ جب بزنس یوزر نے جواب حاصل کیے آئی ٹی یوزر کی رپورٹ سے یا آئی ٹی کے لوگوں کے جو سسٹم بنا کے دیا تھا اس سے جو اس کو جواب ملے ان جوابوں سے اس کے کچھ تو مسائل حل ہو گئے لیکن ان جوابوں نے بہت سارے اور سوال سامنے نکال دیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک جو اس کو جواب ملے یا ایک جو جواب ملا اس جواب سے چار نئے سوال سامنے آ گئے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ان an answer ٹو اے کوشچن لیڈس ٹو مور کوشچنس ٹھیک ہے اور پہلے اگر وہ چند سوالوں کے ساتھ گیا تھا بزنس یوزر آئی ٹی کے لوگوں کے پاس تو اب وہ مزید سوالوں کے ساتھ چلا گیا آئی ٹی یوزرس کے پاس اب آئی ٹی یوزر ہمیں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے یار یہ جو بزنس یوزر ہے یہ اپنی ریکوائرمنٹ کیوں نہیں سیٹ کرتا اس کو فکس کیوں نہیں کرتا وہ بزنس یوزر کہے گا کہ جی بات یہ ہے کہ جب تک آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے اس وقت تک میں آپ کو مزید سوال بتا ہی نہیں سکتا تو دونوں میں جو ہے نا وہ کشمکش تھی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے دونوں صحیح ہیں غلط کوئی بھی نہیں ہے مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسے پروسیس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ فنڈامینٹلی ڈیفرنٹ تھا فرق تھا ڈسیجن سپورٹ سسٹم کے مقابلے میں وہ اس سے فرق تھا یہ میری بات سمجھائی آپ کو کہ وہ فنڈامینٹلی فرق ہے ایک فرق تو یہ ہے ہم آستے آستے ان فرقوں کو جو ہے نا میں زیادہ ٹیکنیکل بناتا جاؤں گا تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے سمجھ نہیں آئی تو سوال پوچھنے کی اجازت ہے اب ساتھی وہ ہم چلتے ہیں دوسرے فرق کی جانب دوسرا فرق کیا ہے دوسرا فرق جو کہ ایک ڈیٹا ویئر کو ڈیفنشیٹ کرتا ہے ایز کمپیئر to ا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم وہ یہ ہے کہ دونوں میں ہارڈ ویئر کا استعمال فرق ہے نہ صرف ہارڈ ویئر ابھی اب میں یہ نہیں بات کرا کہ ہارڈ ویئر ایک جو ٹریڈیشنل ایم آئی ایس سسٹم اس میں ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے اور جو ڈسیزن سپورٹ سسٹم کی میں جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ ہے اس میں ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں سمجھانے کی کوئی کوشش کروں گا کہ ان کا ہارڈ ویئر کا استعمال ہی فنڈامنٹلی فرق ہے جس طریقے سے آپ ہارڈ ویئر استعمال کریں گے وہ فرق کس طرح سے ہے غور سے اب ذرا سلائیڈ پہ دیکھیں اپنی اسکرین پہ دیکھیں وہ فرق ابھی آپ کے سامنے جو آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گراف ہے اس گراف میں جو آپ کے جو وائی ایکسز ہے یہ پرسینٹیج آف یوز آف سی پی یو ہے ٹاپ پہ ہنڈریڈ ہے نیچے 0% ہے اور جو ایکس ایکسس ہے اس کے اوپر ٹائم ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی سکرین کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہے یہ ایک پیٹرن ہے ان مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ٹائپ انوائرمنٹ میں کہ آپ کا سی پی یو جو ہے وہ اس میں اف کورس پیکس بھی ہیں ویلیز بھی ہیں لیکن سی پی یو آپ کا کنٹینیوسلی بزی ہے بہت زیادہ بزی نہیں ہے لیکن کنٹینیوسلی بزی ہے یعنی کہ سی پی یو ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے بہت ہیویلی لوڈیڈ نہیں ہے اب جو نیکسٹ گراف آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے سکرین پہ یہ ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لیے ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو سی پی یو کا یوزیج ہے اس میں یا تو سی پی یو بڑا پیک پہ استعمال ہو رہا ہے ٹاپ پہ یوزیج گئی ہوئی ہے ہنڈریڈ کے قریب ہے نائنٹی فائیو کے قریب ہے یا بالکل ہی استعمال نہیں ہو رہا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ ہے اس میں ایک طرح سے بائنری ٹائپ سی پی یو ہے بائنری ٹائپ اس لیے ہے کیوں ہے کوئی بتا سکتا ہے کیوں ہے ہاں آپ نے آپ ماشاء صحیح پک کر گئے بہنی ٹائپ اس لیے کہ ڈسیزن میکر ہر وقت میں بیٹھ کے سوچتا نہیں رہتا وہ سوچتا ہے اور اس کے بعد وہ اس پہ ایک انالس کرتا ہے جو انالسز آتی ہے اس کے بارے میں مزید سوچتا ہے بات سمجھا جا میری تو جو سوچتا ہے اس وقت سی پی یو استعمال نہیں ہو رہا ہوتا ایک اور بھی بڑا فرق ہے کہ ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں جہاں پہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتے ہیں وہاں استعمال کرنے والے لوگ بھی تھوڑے ہوتے ہیں تو ہر وقت سسٹم بزی نہیں رکھا جاتا بلکہ بزی رہے بھی نہیں سکتا آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یا اول ٹی پی ٹائپ انوائرمنٹ ہے وہاں یوزر بہت زیادہ ہیں اور کنٹینوسلی ڈیٹا بیس میں انسرشنز ہو رہی ہیں اپڈیشنز ہو نہیں ہوتا تو مقصد یہ ہے کا ان دونوں کے لیے ہارڈ ویئر کا استعمال ہی فرق ہے اس کا سگنیفیکنس کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی اہمیت بڑی واضح ہے کہ اگر آپ اپنے ہارڈ ویئر کو جو آپ نے ایم آئی ایس کے لئے بنایا ہے اس کے لئے خریدا تھا اگر اس کو آپ ویئر ہاؤس کے لیے استعمال کریں گے تو کس کو فائدہ ہوگا شاید کسی کو بھی فائدہ نہ ہو اس لیے کہ جس وقت ویئر ہاؤس کی پیک پہ یوزیج آئے گی تو جو آپ کے ایم آئی ایس سسٹم کے یوزرز ہیں ان کی پرفارمنس ایک دم گر جائے گی اس لیے کہ سی پی یو کا استعمال بہت زیادہ ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو نہ اور جو آپ کے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے یوزرز ہیں ان کو ڈیڈیکیٹیڈ سی پی یو تو ملے گا ہی نہیں ان کی پرفارمنس بھی خراب ہو جائے گی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں سی پی یو کا یوزرج اتنا فرق ہے کہ آپ ایک سی پی یو یا ملٹیپل سی پی یوز استعمال ہی نہیں کر سکتے ان پیرل میں دونوں کاموں کے لیے آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ چکے ہیں کہ ڈیٹا ویئر میں ہارڈ ویئر یوزیج ڈفرینٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک مثال بھی دے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک انالجی بھی استعمال کرتا ہوں آئی ہوپ کہ وہ آپ سمجھ جائیں گے تھوڑی سی ریلیونٹ بھی اس کو ہونا چاہیے وہ انالیجی کیا ہے وہ انالیجی یہ ہے جیسے کہ بس اور ٹرین کی مثال میں دوں آپ کو بس اور ٹرین کی مثال بس پنڈی اور لاہور کے درمیان بسیں تقریباً دس بارہ کمپنیز ہیں جن کی بسیں چل رہی ہوتی ہیں اور تقریباً ہر آدھے گھنٹے کے بعد بس چل رہی ہوتی ہے تو جو جی ٹی روڈ ہے یا جو موٹر وے ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو دن بھر اس پہ بسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں لگاتار ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی پنڈی اور لاہور کے درمیان جو ٹرین سروس ہے وہ صرف دن میں دو دفعہ ٹرینیں چلتی ہیں ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ٹرین ہر آدھے گھنٹے بعد کیوں نہیں چلاتے ٹھیک ہے جی یا بس کو دن میں کیوں نہیں دو دفعہ چلاتے اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے جب ٹرین چلتی ہے تو اس میں بہت ساری بوگیاں ہوتی ہیں نہ صرف بوگیاں ہوتی ہیں اس میں بہت سارا سامان بھی ہوتا ہے تو ٹرین جب ایک وقت میں چلتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو لے کے جاتی ہے اور بہت سارا سامان بھی لے کے جا سکتی ہے اتنا اتنے لوگ اور اتنا سامان ایک بس میں نہیں آ سکتا اگر ٹرین کو ہر آدھے گھنٹے بعد چلائیں گے تو ٹرین خالی جائے گی اس لیے کہ اتنے سارے لوگ آپ کو کہاں سے ملیں گے جو ٹرین کو بھر دیں تو ٹرین چلانا خسارے میں چلا جائے گا اس کی جو دوسری ایکسٹریم ہے اگر آپ بس کو دن میں دو دفعہ چلائیں تو کیا ہوگا بس کھڑی ہوگی خالی ہوگی سواریاں کہہ رہی ہوں گی ہم نے جانا ہے بس سروس بھی خسارے میں چلی جائے گی تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ بس سروس اور ٹرین سروس دونوں کا ڈومین فرق ہے دونوں کا آڈینس فرق ہے دونوں کی اپلیکیشن فرق ہے اگر آپ ایک ٹیکنیک کو یا ایک موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کو دوسری جگہ چلائیں گے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا نقصان ہی ہوگا تو یہ دوسرا فرق ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ایم آئی ایس سسٹم کے مقابلے میں اب ہم ایک اور فرق کی طرف جاتے ہیں وہ فرق کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جی ساتھیو تو فرق وہ یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کمبائنس آپریشنل سسٹمس اینڈ ہسٹوریکل ڈیٹا یہ ان میں کیا فرق ہوا سمجھنے کی کوشش کریں آپریشنل سسٹم وہ ہے جو کہ آپ کی ڈی ٹو جو کہ پرابرلی سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ٹرانزیکشنز ہے ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی آپ کسی بڑے اسٹور میں جاتے ہیں وہاں پہ کوئی آپ نے آئٹم خریدا آپ نے سٹور والے کو دیا اس نے بار کو ریڈر اس کے اوپر پھیر دیا یا اس کو کسی سکینر کے اوپر چلایا اور جو پوائنٹ آف سیل یا پی او ایس سسٹم ہے اس میں ڈیٹا انٹری ہو گئی یہ آلموسٹ ریئل ٹائم انٹری ہو رہی ہے یہ ایک ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہے تو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں کیپچر کرتا ہے ریکارڈ کرتا ہے اسٹور کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کے ساتھ ہسٹوریکل ڈیٹا ہے ہسٹوریکل ڈیٹا وہ ٹرانزیکشنز ہیں یا وہ سیلس کے ریکارڈ تھے جو ایک ہفتہ پہلے سیلز ہوئی تھی یا دو مہینے پہلے ہوئی تھیں یا سال پہلے ہوئی تھیں یا اتنے سال پہلے سیلز ہوئی تھیں جب ہو سکتا ہے کہ سکیننگ والا تو میکنیزم نہیں تھا لیکن کوئی اور الیکٹرانک کیش رجسٹر تھے تو اس کا ڈیٹا ہو سکتا ہے الیکٹرانک فارم میں نہ ہو ہو سکتا ہے ہارڈ کاپی میں موجود ہو ہارڈ کاپی کا مطلب ہے کاغذ کے اوپر ہو تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں نہ صرف آپ اس ڈیٹا کو لے کے آتے ہیں جو کہ پوائنٹ ان ٹائم ہے جو کہ آلموسٹ ریئل ٹائم کے بلکہ ہسٹوریکل ڈیٹا کو بھی لے کے آتے ہیں رکھا جاتا ہے یہ فرق کس چیز سے ہے اس کا فرق ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے فرق ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے اندر ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں رکھا جاتا ہسٹوریکل ڈیٹا رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ ہسٹری کا تو اس میں کوئی استعمال ہی نہیں ہوتا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم تو آپ کو یہ بتا رہا ہے یہ پوائنٹ آف سیل سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ بھئی اگر میرے کمپیوٹر میں یہ انفارمیشن ہے کہ ایکس نمبر آف آئٹمس سیل ہوئے ہیں تو میرے دکان میں سے بھی اتنے آئٹم نکلے ہوں اس سے زیادہ نہ نکلے ہوں یا اس سے کم نہ ہو اس نے صرف بیلنس ہی کرنا ہے چیزوں کو اس میں یہ ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کی کہ چار سال پہلے کیا ہوا تھا کیونکہ چار سال کا ڈیٹا کو آپ نے بیلنس میں تو استعمال نہیں کرنا آئی ہوپ کو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو اس میں ٹرانزیکشنل ڈیٹا بھی اسٹور ہو رہا ہے اور اس میں ہسٹوریکل ڈیٹا بھی اسٹور ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ایم آئی سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا ہم اس کی اور ڈیٹیل پہ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو مزید سلائیڈز بھی دکھائی جائیں گی آپ کو آپ نے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس میں ڈیٹا انٹری نہیں ہو رہی بلکہ او ایل ٹی پی سسٹم سے ڈیٹا اس کے اندر آ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کو لانے کا فائدہ کیا ہے عام طور پہ جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ہوتے ہیں وہ سال کے ساتھ سال کے سال ایک رپورٹ رن کرتے ہیں جو ان کو بتاتی ہے کہ کون سے ایسے کسٹمر ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ کلوز کر دیا ٹھیک ہے جی جنہوں نے اکاؤنٹ کلوز کر دیا ہوتا ہے ان کا ریکارڈ ڈیٹا بیس سے نکال دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ان سسٹمز کے اندر یا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ان کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کسٹمرز کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہوتی کافی مہینوں سے یا کافی سالوں سے مطلب ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹ کلوز نہیں کیا ہوتا ان کے ریکارڈ کو بھی نکال دیا جاتا ہے یہ ریکارڈ کیوں نکالتے ہیں اس لیے کہ ان کے ریکارڈ کیپنگ کے لیے سپیس استعمال ہوتی ہے اور اس سپیس کے کارسپونڈنگ ٹیبل کا سائز بڑا ہوتا ہے جو آپ کے اول ٹی پی سسٹمز ہوتے ہیں ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز ہوتے ہیں ان کا کی فیچر پرفارمنس ہے تو آپ کا ٹیبل جتنا چھوٹا ہوگا اس ٹیبل کو ایکسس کرنا اتنا فاسٹ ہوگا اتنا تیزی سے ایکسیس ہوگا اس لیے ان چیزوں کو نکالا جاتا ہے مطلب میرا کہنے کا کہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے آپ نے جو گاڑیوں کی جب ریسیں لگائی جاتی ہیں تو جو گاڑی ریس میں حصہ لیتی ہیں ابھی کبھی دیکھا ہے کسی کے چھت پر کیریئر لگاؤ جا کسی کی ڈگی ہو جا کسی کے اسپیئر ٹائر رکھا کبھی نہیں ہوتا اس لیے کہ جو گاڑی ریس میں حصہ لیتی ہے وہ گاڑی نے تیز چلنا ہوتا ہے اسپورٹس کار نے تیز ہوتا ہے جیسے کہ او ٹی سسٹمز ہے. اگر آپ ہسٹوریکل ڈیٹا اس میں رکھ دیں گے اس میں اسپیر ٹائر لا کے رکھ دیں گے اس کے اوپر بکسہ رکھ دیں گے اس کی ڈگی میں گیس کا سلنڈر رکھ دیں گے تو گاڑی چل کے نہیں دکھائے گی ریز ہار جائے گی تو ڈیٹا ویر ہاؤس میں ٹرانزیکشنل ڈیٹا بھی ہوتا ہے اور اس میں ہسٹوریکل ڈیٹا بھی ہوتا ہے ہسٹوریکل ڈیٹا رہنے کا کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مثال سے کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کسٹمر آپ کو چھوڑ کے چلا گیا آپ ایک بینک تھے کسٹمر کو چھوڑ کے چلا گیا اگر آپ نے کا ڈیٹا ویر سے نکال دیا پرچ کر دیا تو آپ کو یہ کبھی پتا نہیں کہ وہ کسٹمر چھوڑ کے کیوں گیا تھا کسٹمر چھوڑ کے کیوں گیا تھا جب آپ کو یہ پتا ہی نہیں چلے گا کہ کسٹمر تو آپ یہ کیسے ایسی پالیسی بنائیں گے کہ ان کو روک سکیں اس کہ آپ نے کسٹمر ریٹینشن ہے آپ نے کسٹمر ٹینشن کیوں کرنی ہے اس لیے کہ آپ نے مارکیٹ میں رہنا ہے آپ نے بزنس کرنا ہے اگر آپ اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو بزنس کیسے کریں گے اب آپ غور کریں جو میں نے آپ کو لیکچر ٹو کے اینڈ میں بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا اگر آپ اس کسٹمر کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ کو یہ کبھی پتہ نہ چلتا کہ وہ آپ کو کسٹمر چھوڑ کے کیوں گئے تو عزیز طلبہ اور طالبات بات یہ ہو رہی تھی کہ بزنس یہ کیوں جاننا چاہیں گے کہ کون سے کسٹمر ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں یہ ڈیٹا میرا کا ایک استعمال بھی ہے بزنس اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ جو کسٹمر جا چکے وہ تو جا چکے وہ تو چلے گئے لیکن وہ کسٹمر جو جانے والے ہیں یا ایک مہینے بعد یا سے تین مہینے بعد بزنس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کو جانے سے روکا جائے اس لیے کہ ان کسٹمرز سے ہی تو اس بینک کو بزنس ملا ہے تو ڈیٹا ویئر جو ہے وہ کسٹمر ریٹنشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ کو ہسٹوریکل دیٹا چاہیے اس لیے آپ کو ہسٹری چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں ہسٹوریکل ڈیٹا رکھنے کی بات کر رہے ہیں تو ہسٹوریکل ڈیٹا کتنا ہونا چاہیے دنوں میں ہونا چاہیے ہفتوں میں ہونا چاہیے مہینوں میں ہونا چاہیے اگر مہینوں میں ہونا چاہیے تو کتنے مہینے ہونا چاہیے غرض یہ ایک خاصا مشکل سوال ہے آسان سوال نہیں ہے تو اب ہم اسی سوال کو ایڈریس کریں گے اسی کے بارے میں بات کریں گے تو میں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتا ہوں کہ ہاؤ much ہسٹری کتنا ہسٹوریکل ڈیٹا ہونا چاہیے ہاؤ much far back ان time تو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ ایسا سوال نہیں ہے یہ ایک ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو آپ سوچیں اور کر لیں اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے جس میں سے ایک کاسٹ بھی ہے آج سے پانچ یا چھ سال پہلے تقریباً اتنے ہی عرصہ پہلے جو ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری تھی وہاں پہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں رکھا جاتا تھا وہ صرف نوے دن تھا نائنٹی ڈیز لیکن آج کل جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جیسے کہ میں نے لیکچر ٹو میں بھی بتایا تھا کہ ڈیٹا کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے نہ صرف وہ بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اس کو سٹور کرنے کی جو جی کاسٹ ہے گھٹتی جا رہی ہے اس لیے آج کل ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں 18 مہینے کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل ڈیٹا کتنا رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم ان فیکٹرز کی طرف جاتے ہیں وہ فیکٹرز کیا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا رکھنا ہے وہ انڈسٹری اسپیسیفک انڈسٹری یا بزنس مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک بزنس ہے جس میں ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو یہ ایک ریلیٹیو ٹائم ہے زیادہ یا کام ریلیٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو اندر بزنس جہاں پہ ٹرانزیکشنس تھوڑی ہوتی ہیں تو بڑا جمع تفریق کا سیدھا سا جواب ہے کہ جہاں ٹرانزیکشن زیادہ ہو رہی ہوں گی وہاں ایک فکس پیریڈ میں دونوں بزنس میں زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہوگا زیادہ ٹرانزیکشن والے بزنس میں اور کم والے میں کم ہوگا تو یہ ایک انڈسٹری اسپیسیفک چیز ہے کہ آپ نے ڈیٹا کتنا رکھنا ہے جو دوسرا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کی کاسٹ کیا ہے یاد رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات یہ نہیں کرے کہ چار پانچ فلوپیوں میں آپ نے ڈیٹا اسٹور کر لیا یا چار پانچ سیڈیز میں آپ نے ڈیٹا اسٹور کر لیا ٹھیک ہے جی ہم بات کر رہے ہیں ڈزنس آف ہنڈریڈ آف سی ڈیز کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ ڈیٹا سی ڈی میں رکھنا فیزیبل نہیں ہے سی ڈی میں فیزیبل اس لیے نہیں ہے کہ اس کو آپ فوری ایکسس نہیں کر سکتے اس کو تو آپ نے کسی ڈائریکٹ ایکسیس ڈیوائس میں یا ہارڈ ڈسک میں رکھنا ہے اور ہارڈ ڈسک آپ کو ہنڈریڈ آف جیگا بائٹس کی چاہئیں اور ہارڈ ڈسک کی اچھی خاصی قیمت ہے فری میں نہیں آتی تو بات ہے انڈسٹری اور اس کے بعد ہے کاسٹ آف اسٹورنگ دا ڈیٹا کہ ڈیٹا اسٹور کرنے میں کتنا خرچہ آئے گا لیکن جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ڈیٹا اسٹوریج میں پیسے انویسٹ کیے ہیں اس کا اکنامک ریٹرن کیا ہے اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس لیے کہ جو بھی بزنس ہے وہ فار دا سیک آف اٹ یا فار دا فن آف اٹ یا جسے کہتے نا کہ جی وہ بریگنگ رائٹس کہ جی میرے پاس اتنے ہنڈریڈ گیگا بائٹس ہیں میرے پاس اتنا ٹیرا بائٹس ہیں وہ ڈیٹا اس لیے سٹور نہیں کریں گے اگر وہ سٹور کر بھی سکتے ہوئے وہ ڈیٹا اس لیے اسٹور کریں گے کہ اس سے اکنامک ریٹرن کیا ملے گا اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا مطلب میرا کہنے کے کہ یہ ہے اگر میں اسپورٹس کار, کار کی انالوجی کی طرف جاؤں ایون اگر کیریئر جو سپورٹس کار کے اوپر لگ سکتا ہے تھیوریٹیکلی وہ بڑے کمپوزٹ مٹیریل کے بنا لیے گئے ہیں اور بڑے ہلکے ہیں ٹھیک ہے جی یا کوئی اور بھی چیز بن گئی بڑی ہلکی وہ اس پہ پھر بھی نہیں لگائیں گے وہ وہ چیز لگائیں گے جس سے گاڑی کی پرفارمنس میں اضافہ ہو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ایون اگر ڈیٹا کی کاسٹ گر جائے گی ڈیٹا اس وقت رکھا جائے گا اگر اس کی اکنامک تو یہ تین بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ کتنا آپ نے ہسٹوریکل ڈیٹا اسٹور کرنا ہے یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے اب میں پہلی بات کو الیبوریٹ کرتا ہوں جو کہ انڈسٹری اسپیسیفک ہے تو جو ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب ٹیلی فون کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر ہم اے ٹی ایم کی مثال لیں تو آپ دن میں کتنی دفعہ اے ٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں شاید ہفتے میں دو تین دفعہ جاتے ہیں یا شاید ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں لیکن آپ کو دن میں موبائل فون پہ آپ کے یا جو آپ کا فکس لائن فون ہے اس پہ کتنی کالز آتی ہیں بے شمار فونز آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں ٹیلی فون کال ریکارڈ بہت زیادہ ہے اور چونکہ ریکارڈ زیادہ ہے اس لیے آپ تھوڑا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں سمجھنے والی بات جو بڑی ضروری ہے وہ صرف ریکارڈ اس لیے نہیں تھوڑا رکھنا ہے آپ نے کہ آپ تھوڑا رکھ سکتے ہیں وہ آپ نے تھوڑا اس لیے بھی رکھنا ہے کہ ڈیڑھ ایک سال میں جو ٹیلی فون کے یوزیج کے پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں مطلب میرا کہنے کا کہ یہ ہے اگر بہت سی ٹیلی فون کمپنیز آ جاتی ہیں مارکیٹ میں یا موبائل فون کمپنیز مارکیٹ میں آ جاتی ہیں یا وائرلیس ٹیلی ٹیلیفون ہو جاتا ہے تو اگر آپ دو سال پہلے کے ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تو کوئی اتنا فائدہ مند بات نہیں ہے اس لیے کہ حالات آج بہت فرق ہو چکے ہیں تو نہ صرف آپ نے ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے بلکہ آپ نے اس کی ایک ویلیو بھی دیکھنی ہے کہ انٹلیکچل ویلیو کیا ہے تو یہ تو ساتھیوں طلبہ اور طالبات بات ہو گئی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کی اب ہم بات کرتے ہیں ریٹیل انڈسٹری کی ریٹیل انڈسٹری میں جو ڈیٹا رکھا جاتا ہے سال میں 54 ویکس ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے نہیں جی 54 ویکس کس طرح سے ہو گئے وہ تو ہفتے جو چار ہوتے ہیں مہینے میں 12 انٹو فور ہو گیا آپ ذرا دوبارہ اپنی میتھمیٹکس چیک کریں سال میں 54 ویکس ہوتے ہیں اور وہ جو 54 ویکس ہوتے ہیں وہ سال بزنس ایئر یا بزنس سائیکل کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عید پہ سیلس کیسی ہوئی تھی عید پہ سیلس کیسی ہوئی تھی تو میں دو ایک سال کو دیکھوں گا جس کے اینڈ پہ دو عیدیں آتی ہوں گے یہ تو ففٹی ویکس بن جائیں گے لیکن اگر ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سیل بڑھتی ہے وہ صرف عید پہ سیل زیادہ نہیں ہوتی بلکہ رمضان میں بھی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی رمضان سے پہلے ایک سیل کا پیٹن شروع اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور عید کے بعد بھی اور دو چھٹیاں ہوتی ہیں لیکن اس پہ بھی سیل ہوتی ہے ایک فرق پیٹرن سے ہوتی ہے تو ریٹیل انڈسٹری جو ہے ویئر ہاؤس میں جو ڈیٹا رکھتی ہے وہ تقریباً 60 سے 65 ہفتوں کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے 62-65 ویکس جس میں نہ صرف وہ پیک پوائنٹس آ جاتے ہیں جہاں پہ سیل ہوئی ہوتی ہے بلکہ وہ پوائنٹ جہاں سیل بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے ان کو بھی لے لیا جاتا ہے کیونکہ ان پوائنٹس کو لے کے پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اب ہمیں کون سے آئٹمس کو کس طرح بیچنا ہے یا کون سے آئٹم بکے تھے یا کون سے آئٹم نہیں بکے تھے اور ان کی کمبینیشنس تو ہم نے دیکھا کہ ہم اٹھارہ مہینے سے سکسٹی فائیو ویکس کے اوپر آئے یہ انڈسٹری اسپیسیفک تھا اب میں تیسری انڈسٹری کی طرف آتا ہوں جو کہ انشورنس انڈسٹری ہے اب انشورنس انڈسٹری میں اگر آپ غور کریں کہ آپ نے گاڑی کی انشورنس تو سال کی ہوتی ہے اس طرح مجھے پتا ہے میں بھی کراتا ہوں سال کے سال لیکن جو باقی اور انشورنس ہے جیسے گھر کی انشورنس ہے یا لائف انشورنس ہے وہ تو ظاہر جو لائف کی انشورنس ہے وہ تو زیادہ لمبے پیریڈ کے لیے ہوتی ہے تو انشورنس کمپنی جو ہے اس نے رسک انالیسز کرنی ہے اس نے رسک انالیسز یہ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے جس نے انشورنس کرائی ہے وہ تو مجھے پریمیم دے رہا ہے لیکن جب اس کا انشورنس میچور ہو جائے گی تو پھر انشورنس کمپنی میں نے بھی اس کو کچھ پیسے واپس کرنے ہیں بلکہ کچھ سے زیادہ واپس کرنے ہیں. یہ نہ ہو کہ جتنے پیسے انشورنس کمپنی کو ملے تھے اس سے کہیں زیادہ اس کو واپس کرنے پڑ جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انشورنس کمپنی ہے اس نے ایک زیادہ پرولانگ پیریڈ کے لیے ہسٹوریکل ڈیٹا اسٹور کرنا ہے. اور وہ پیریڈ جو ہے وہ تقریباً سات سال کا پیریڈ ہوتا ہے اور سات سال کے اس پیریڈ کو ایکچولی انالسس کہا جاتا ہے اور اس انالسس میں بیسیکلی رسک انالسس کی جاتی ہے تاکہ انشورنس کمپنی بہتر طور پہ بزنس کر سکے ڈیٹا بیراؤز اس لیے بھی فرق ہے یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں اس میں ایک بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ساری ہسٹری ہم نہیں رکھ رہے تو میں آپ کو ایک اگلا پوائنٹ بتاتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرتے ہیں اگلا پوائنٹ جو آپ کی اسکرین پہ ہے وہ یہ ہے اکنامک ویلو آف ڈیٹا ورس از دا کاسٹ ڈیٹا اتنا اسٹور کرنا ہے کہ جو اسٹور کرنے میں خرچہ آیا ہے جو اس سے بینیفٹ ہے بہت زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا بلکہ اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا کو ہم اس لیے نہیں سٹور کریں گے کہ ہمیں ڈیٹا سے محبت ہو گئی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ جب میں بھی شاید بوڑھا ہو جاؤں گا جب آپ بھی بوڑھے ہوں گے آپ پرانی کتابیں اور کوئی کپڑے اور ریکارڈ یا سیڈیز ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں رکھ لیں گے انہیں یا شاید آپ ایسے بزرگوں کو جانتے ہوں جنہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے اس لیے رکھی ہیں کہ ان کی اس چیزوں سے اموشنل اٹیچمنٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤز میں ڈیٹا اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ ہم اسے اموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا سے محبت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیٹا رکھنے کی کاسٹ ہے اور جو ڈیٹا رکھنے کی اکنامک ویلیو ہے دیٹ should be substantially more than the cost of storing the data اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ کو کم ڈیٹا رکھنا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ جمع تفریح کی بات ہے حساب کتاب کی بات ہے اس سے جذباتی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں, وہ یہ کہ ہسٹری ساری نہیں سٹور کی جاتی مطلب کہنا ایک کمپنی جس کو بنے ہوئے پانچ سال ہوئے ہیں تو وہ تو دس سال کا ریکارڈ ظاہر نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ کمپنی ہی نہیں کر سکتی اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کمپنی پچھلے پانچ سال کا ڈیٹا رکھ رہی ہے پانچ سال کا ڈیٹا تو اس نے کمپلیٹ ڈیٹا رکھ لی ہے ٹھیک ہے جی اب اگر ہم ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی بات کر رہے ہیں جو پانچ سال سے چل رہی ہے وہ تو پانچ سال کا ڈیٹا نہیں رکھے گی وہ تو ڈیٹا رکھتی ہے صرف اٹھارہ مہینے کا تو سوال کیا پیدا ہوا سوال یہ پیدا ہوا یہ تو ایک کنٹرڈکشن آ کنفلکٹ آ گیا نا جی میں نے جب آپ کو ڈیٹا ویر کی کلاسیکل ڈیفینیشن بتائی تھی تو وہاں پہ کہا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے کمپلیٹ ریپازیٹری آف یہاں کنٹرڈکشن آ گئی ہے یہاں کنفلکٹ آ گیا ہے یہاں میں خود کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹ ڈیٹا نہیں رکھا جاتا ٹھیک ہے جی فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی وہ ایک تھوریٹیکل چیز تھی وہ تھوریٹیکلی تو بار ٹھ ہے کہ کمپلیٹ رپوزیٹری ہونی چاہیے لیکن آپ نے ٹریڈ آف کرنا ہے ٹریڈ آف سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ نے ایک بیلنس کرنا ہے کہ اگر اتنا خرچہ آ گیا ہے ڈیٹا اسٹور کرنے کا تو بینیفٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے یہ بات سمجھ رہے ہیں یا اس کو اس طرح دیکھ لیں اس کو اس طرح دیکھ لیں Depend کرتا ہے آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ڈیٹا ویئر ہاؤس شوڈ بی تھوریٹیکلی کمپلیٹ بٹ تو میرے ایک استاد نے بڑے کام کی بات کہی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس نے کہا تھا کہ کمپیوٹر سائنس از ناٹ سائنس کمپیوٹر سائنس از آرٹ اینڈ اٹس دا آرٹ آف میکنگ ٹریڈ آفس مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ نے ہر دفعہ بیلنس کرنا ہے چیزوں کو ٹھیک ہے جی آپ نے کاسٹ بینیفٹ انالیس کرنی ہے آپ نے پیورسٹ اپروچ نہیں اپنانی سٹ اپروچ کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو دو بجے آپ کسی دل کے مریض کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں اور بتی لال ہے اور آپ نے وہاں گاڑی روک دی بریک لگا دی آپ نے اور اس انتظار میں کہ جب تک بتی گرین نہیں ہوتی میں نے آگے نہیں جانا اور اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی یہ پیورسٹ اپروچ ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا تو ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ہے اس میں بڑے ٹریڈ آفس کیے جاتے ہیں اور پہلا ٹریڈ آف میں نے آپ کو یہ بتایا جو کہ کمپلیٹنس کے بارے میں اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس از ڈفرنٹ ہاؤ اینڈ وائی ڈفرنٹ بیکاز اس میں جو اپ ہوتے ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں زیادہ تر بیچ میں ہوتے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل کیا ہے پہلی تو ایک میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے باؤنڈری جو ہے تھوڑی سی بلر ہو رہی ہے بٹوین ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم اینڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس لیکن یہ اس کورس کا اسکوپ نہیں ہے ایکٹیو ڈیٹا ویئر کو ڈسکس کرنا بھائی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ اگین وہی بات ہے کہ آرٹ آف میکنگ ٹریڈ آف کہ ایکٹیو ڈیٹا ویئر میں ڈیٹا کو بہت ریفریش رکھا جاتا ہے بڑا فریش رکھا جاتا ہے لیکن ٹریڈیشنل میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو ڈیٹا ہے عام طور پہ بیچ میں اپلوڈ کیا جاتا ہے بیچ کی فارم میں بھرا جاتا ہے مثال میں آپ کو اے ٹی ایم بھی دیتا ہوں اگر اے ٹی ایم مشین پہ آپ جاتے ہیں اور آپ نے کارڈ ڈالا پیسے نکلوایا کارڈ ڈالا پیسے نکلوائے اگر وہ ریل ٹائم میں اپ ڈیٹ نہ ہو تو کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ جتنے وہاں پہ پیسے آپ کے پڑے تھے آپ نے اس سے زیادہ پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں میری پاس سمجھ نہیں یا یہ کہ کسی صاحب نے اے ٹی ایم مشین میں کارڈ ڈالا اور ساتھ ہی کسی کو بینک میں بھیج دیا چیک لے کے اور ایک ہی اکاؤنٹ میں دو دفعہ پیسے نکال لیے اس لیے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں ریل ٹائم میں اپڈیٹ ہونا کریٹیکل ہے اس کے بغیر ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم نہیں چل سکتے ڈیٹا ویر میں ایسی بات نہیں ہے ڈیٹا ویر میں ڈیٹا بیچ میں اپڈیٹ ہوتا ہے بیچ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس چند ہزار سے لے کے 10, تک گئیں, یا زیادہ آگئیں ان کو آپ نے ڈیٹا ویر میں ڈال دینا ہے سمجھ رہے آپ ٹرانزیکشن پروسیسنگ میں ایسے نہیں ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی ڈیٹا ویئر میں بیچ اپڈیٹ کا کیا فائدہ ہے یا اس میں اگر آپ نے ریئل ٹائم میں اپڈیٹ نہیں کیا تو کیا نقصان ہے بڑا اس کا سادہ تھا جواب ہے اگر آپ کا ڈیٹا اٹھارہ مہینے کے ڈیٹا کو استعمال کر رہا ہے تو اگر آپ نے اس میں پچھلے ایک گھنٹے کا یا ایک دن کا ڈیٹا نہیں ڈالا تو کوئی اس کا پرفاؤنڈ امپیکٹ نہیں ہوگا چینجز کے اندر بات سمجھ لیں کبھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے ایکسپشن ہسٹوریکل ایونٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں چینجز آ جائیں لیکن عام طور پہ ایسے ہسٹوریکل ایونٹ روز روز ہوا نہیں کرتے کیونکہ اگر ایسے ایونٹ روز روز ہوتے ہوں تو پھر ان کو آپ ہسٹوریکل ایونٹ نہیں کہیں گے ان کو پھر آپ سادہ سیونٹی کہیں گے تو انلس انٹل کوئی ایسی ایکسپشن ہو جائے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا جا رہا ہے وہ ڈیٹا بالکل فریش نہیں ہوتا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی کاسٹ ہے اس کا خرچہ آتا ہے اور وہ خرچہ اگر آپ نے چند بائٹس بھی ڈالیں گے یا بائٹ سے زیادہ بھی ڈال دیں گے تو وہ اتنا خرچہ تو آنا ہی آنا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں مثال یہ ہے کہ آپ کو ناشتے کے لیے ایک درجن انڈوں کی ضرورت تھی یا چھ انڈوں کی ضرورت تھی آپ نے اپنے بندے سے کہا جاؤ بھی ایک انڈا لے آؤ وہ بےچارا گیا انڈا لے آیا جا کے آپ نے کہا اچھا بھی پھر جاؤ ایک اور انڈا لے آؤ جا کے وہ گیا پھر انڈا لے کے آ گیا تو آپ نے اس سے چھ پھیرے یا بارہ پھیرے لگوا لیے اس نے نہ نہیں کی ہو سکتا ہے. بعد میں نوکری چھوڑ دیا آپ کی وہ تو انڈے تو آپ کے پاس بارہ آ گئے اگر آپ اس کو ایک دفعہ کہتے ہیں تبھی ہی وہ بارہ انڈے لے کے آ جاتا فرق کیا ہے اس میں فرق اس میں یہ ہے کہ بارہ دفعہ پھیرے لگانے میں زیادہ ٹائم ہے زیادہ ایفٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ فریش انڈے آ گئے ہوں یہ کہ یہ بات ہے یہی حال ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آپ جتنا بلک میں ڈیٹا اپلوڈ کریں گے تو پر بائٹ جو اپڈیٹ کاسٹ ہے وہ کم پڑے گی جب ڈیٹا تھوڑا ہوگا تو پر بائٹ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی ہم کافی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جو ڈیٹا ریفریش اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں ان کے کیا فوائد ہیں ان کے کیا نقصانات ہیں لیکن وہ ہم نے اگلے لیکچر میں جا کے جانا ہے تو مقصد کہنے کا کہ یہ ہے کہ جو ریٹ آف اپ ڈیٹ ہے وہ بہت سی چیزوں پر ڈیپینڈ بھی کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ والیوم آف ڈیٹا کیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بزنس کون سا تھا کیا بزنس تھا ہسٹوریکل ڈیٹا رکھنے کی کیا کاسٹ ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک بڑی فرق سی چیز ہے اس کمپیئر ٹو ڈیٹا بیس اس کمپیئر ٹو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اس کمپیئر ٹو ای آر پی سسٹم خاصی فرق چیز ہے اور یہ فرق ابھی ختم نہیں ہوئے چند فرق اور ہیں جو کہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے امید ہے کہ جو ہم نے آج باتیں کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور آپ آپس میں اپنے کانسیپٹس کو کراس چیک کریں گے کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے کتابیں پڑھیں گے اس لیے یاد رکھیں کہ صرف لیکچر سن کے آپ سب کچھ نہیں جان سکتے آپ کو ساتھ کتابیں پڑھنی بھی ضروری ہیں اور جو آپ کے سوال ہوں گے وہ آپ پوچھیں گے ای میلز بھیجیں گے انسٹرکٹر سے پوچھیں گے تو عزیز ساتھیوں طلبہ و طالبات اس کے ساتھ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں چوتھے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ